صرحمن الحمۃ الرحمۃ و رحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک مسلم صاحب نروشہ باقی تمام موجود تمام برادران اور سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے <سلام> <سلام> درس باقاعدہ نعروشہ صلاح جواباً میں سے درخت نمبر چھبیس آپ عادراتی قانوں تک پہنچانے کے شرف حاصل کروں اس میں جو چیپٹر ہے کہ ہمارے پاس قیامت کے موضوع ہے قیامت کے موضوعات میں سے اس کتاب کا باب نمبر ان کے دس قبر پر اعتقاد کے مسئلہ اس سنوان سے کہ قبر کے بارے میں ہمارا کیا اعتقاد رکھنا چاہیے اور قبر میں کیا خوش ہے بند ہے کے لیے روزان کرامی اس دو دنیا سے جو ہے جو ہی آپ آنکھیں بند کریں گے آپ کے روح جسم سے الگ ہو جائے گا تو تشہیر و تقسیم کے بعد نماز نذہ وغیرہ پڑھانے کے بعد کسی بھی شاخ کے جسم کو جتنا نہیں عزیز کیوں نہ ہو دنیا میں نہیں رکھتے اور خانج وہ آپ کے گھر پہ نہیں رکھتے اس کو جتنا ہو سکے جلدی دفن کر دیتے تو دفن ہونے کے بعد جو جگہ آپ کا ٹھکانا ہے وہ آپ کا قبر ہے اب اس قبر کو آپ بھیج کے باغات میں سے بخشہ بھی بنا سکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں اس قبر کو جہنم کی گاٹیوں میں سے گاٹی بھی بنا سکتے آپ کے اعمال اور کردار اور اچھے عقائد کے ذریعے تو اسی سلسلے میں سوال ہے سوال نمبر ترہتر قبر کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا واجب ہے یعنی حضرت شاہ سید محمد الروش رحمۃ اللہ علیہ کے طالبات کے میں قبر کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا ہم پر واجب ہے جواب قبر کے بارے میں عقیدہ رکھنے سے متعلق شاہ سید محمد الروش علیہ رحمہ فرماتے یہ کہ تم پر واجب ہے کہ قبر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں قبر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ قبر جو ہے کی یا تو قبر جنت کے باغچوں میں سے ایک بادشاہ ہے یا جہنم کی کھائیوں میں سے ایک کھائی ہے جی جہنم کی کھائیوں میں سے ایک کھائی ہے بربے ہی القبر روزہ تو میری عادل جنا جن ابرۃ المن ہوا جہنم کے پیش کے باغشوں میں سے ایک یا جہنم کی کھائیوں میں سے ایک کھائی قبر یہ جی دو شرطوں سے خالی نہیں ہاں جی کچھ لوگوں کے لیے یہ باغ بھیش کے باغات میں سے ہے اور کچھ لوگوں کے لیے جہنم کی کھائیوں میں سے ایک کھائی اس حیثیت سے قبر پر انتقال رکھنے کا واجب سوال نمبر چوہتاری ہے کہ کیا قبر سے متعلق ہمارے اس عاقدے کی کوئی دلیل موجود ہے یا ہمارے عقیدہ یہ ہے قبر بھیش کی باغات میں سے بادشاہ یا جہنم کی کھائیوں میں سے ایک کھائی ہے چاشن فرمایا قبر کے بارے میں ایسا کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے تو اس عاقدے کے سوج میں اس بات میں کوئی دلیل ہے جواب جی ہاں ہمارا یہی عاقدہ بے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے ثابت ہے جیسے کہ حضرت شاہ سید محمد نوروش علیہ رحمٰن نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے کما اح حدیث یہ ہے کما احبران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ یہ قبر کے حقیقت کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باخبر کیا اور کہا القبر روزہ تم ریاض جن جن, جن، جو ہے روزہ ہے باغچہ ہے ریاض باغات میں سے جنت کی باغات میں سے ایک باغچہ ہے اب حفرۃمن ہو بھر حفر نار ہوبھر گڑھا کھائی یا جہنم کی کھائیوں اور گڑوں میں سے ایک گڑا ہے پیارے نبی نے قبر رکھا خارج دیوں بہن کے اس حقیقت کے مطابق شاسد محمد رباح علیہ الرحمٰن ہم بھی ہمیں قبر کے بارے میں یہی عقیدہ رہنا واجب کرا دیا کہ قبر جنت کے بادشوں میں سے ایک بادشاہ یا جہنم کے گڑوں میں سے اور کھائیوں میں سے کھائی گڑوں میں سے گڑھ تجمہ یہ چناج رسول اللہ نے لوگوں کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا قبر جنت کے بادشوں میں سے ایک بادشاہ ہے یا جہنم کی کھائیوں میں سے کھائی اس کے علاوہ دعوت شریف میں بھی حضرت امیر کبیر سعید الحمدانی علیہ رحمٰن رسول اللہ علیہ وسلم کی اس مشکرہ بالا حدیث کی روشنی میں مردمئی کے حق میں اس دعا کو پڑھنے کا حکم فرمایا ہے مردے کے حق میں جب بھی آپ فاتحہ پڑھیں گے تو آخر میں یہ دعا بھی پڑھیں جنازے کے آخر میں بھی آیا ہوا ہے ہاں جی تو یہ دعا بھی اسی قبر کی حقیقت سے مربوط ہے دعا یہ المیر کا بن حکم دیا جل اللہ جلقب رہو روزہ تمری عظت جنا اللہ اللہ اِجال تو قرار دے دو کب اس بندے مومن کے قبر کو روزہ تم ریاض الجنان جنت کے باغچوں میں سے ایک بادشاہ قرار دے ولا جاللہ تو قرار نہ دے قبر ہو اس کی قبر کو حوفرت امین ہوفر نیران ہوفرائے نے گڑھا کھائی اے مین ہوفرِ نیران جہنم کی آخ کی گھائیوں میں سے کھائی آخ کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا جہنم کی گایوں میں سے ایک گڑھا قرار نہ دے کہ ہمیں یہ دعا مئی کہ ہمیں قرار دیتے رہنے کی یہ دعا کرتے رہنے کے توفیق مانگنے کا حکم دے دیا کہ مط ہم یہ دعا کرتے رہیں کہ خدا اس کی قبر کو بحث کی باغات میں سے قرار دے اور جہنم کی کھائیوں میں سے قرار نہ دے تجمہ دعا کھائی پرورگار اس میت کی قبر کو جنت کے بادشاہوں میں سے ایک باغچہ قرار دے اور اس میت کی قبر کو جہنم کی کھائیوں میں سے ایک کھائی قرار نہ دے یہ دعا کرنے کا ہمیں حکم ہے تو ان اس دعا کو رس رسول کو ہانجیں اور شاست کے عبارت کو ان تینوں کو جمع کریں خومیت روش و روشن کی طرح یہ بات سامنے آ جاتی ہے زن گرامی بند عموماً کو شہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ کے دنیا سے جاننے کے بعد آپ کا پہلا ٹھکانا کہ وہی چھوٹا سا گھر ہے وہ گھر جو ہے ہاں جی اگر آپ کے وہ گھر جو ہے یا جنت کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہیں یا جہنم کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹھی ان دو صورتوں سے خالی نہیں اب سوال نمبر پچیتر یہ اٹھتا ہے قبر کن لوگوں کے لیے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے تدبر کی ضرورت ہے جب ہمارا عقیدہ یہ ہوا قبر کے بارے میں قبر جنت کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ بھی ہو سکتے جہنم کی کھائیوں میں سے کھائی بھی ہو سکتے تو یقیناً جو لوگ اس بادشاہ میں پہنچیں گے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا اور جو لوگ اس جہنم کی کھائی میں پہنچیں گے وہ کتنا بد نصیب ہوگا جی تو لہٰذا جو ہے سوال یہ اٹھا سوالم بچتر قبر کن لوگوں کے لیے جنت کے باغچوں میں سے ایک ہے اور کن لوگوں کے لیے جہنم کی کھائیوں میں سے ایک کھائی جواب قبر اللہ کے احکام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے والے نیک اور سعادت لوگوں کے لیے جنت کے باغچوں میں سے ایک بادشاہ ہے واضح ملب ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے احکام اس کے رسول کی تعلیمات سے روگردانی اور شیطان لائن کا اتباع کرنے والے بتاد کرنے والے بدبخت لوگوں کے لیے یہ قبر جہنم کی کھائیوں میں سے ایک کھائی لہٰذا جو نے اللہ کی تعت بندگی سچی کرنے والوں کے بیش کی باقیوں میں سے بانچا اور اللہ کے رسول اور اللہ کی کے احکامات کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے ان باقوں کے لیے جہنم کی کھائیوں میں سے ایک کھائی مختصر اگر ہوں اور کریں تو لہذا ہمیں کمال انصاف اور دینت داری کے ساتھ اب ہمیں خبر کہ بیحث کے باغات انسان سے پوچھا جائے یا تمہارا ٹھکانہ کیا ہونا چاہیے یا وہ بیحث کے باغات میں سے بخشہ ہونا چاہیے یا جانب کی کھائیوں میں سے کھایا تم کس کو پسند کرتے ہو انسان اپنی زمین سے پوچھیں تو زمین تو یہی یہ کہے گا مجھے تو وہ بادشاہ چاہیے وہ بیش کی باغات میں سے بادشاہ میرا ٹھکانا ہونا چاہیے اور اگر وہ بادشاہ آپ کا ٹھکانا چاہیں تو آپ کو ضرور ایمان اور عام سالے ہاں جو کہ اللہ اس کے رسول کے اطاعت کے نظریے میں ہی حاصل ہوتی ہے اس سے آپ مجھ شرف یاف ہونے کے ہر صورت میں کوشش کریں لہذا ہمیں کمال انصاف اور دینداری کے ساتھ اپنے گیربان جان کر دیکھنا ہوگا ایزان گرامی کہ ہم اپنی اس قیمتی زندگی کو کہ جس کے نظر میں ہم بیش کو بھی خرید سکتے ہیں اپنے کل قلعے جہنم کو بھی خرید سکتے ہیں اپنے آوازی ٹھکانے کو جنت, جنت, جنت و بھی بنا سکتے ہیں اصلا صافلین بھی بنا سکتے ہیں لہذا جو ہے ہمیں کمال انصاف اور دینداری کے ساتھ اپنے گیروان جان کر دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی اس قیمتی زندگی کو کس طرح گزار رہے ہیں اور کس کی تعداد میں چل رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی بر شیطان اور نفس مرا کی تابداری کرتے رہیں پھر آخرت اور ہمیشہ کی زندگی میں جہنم ہمارا ٹھکانہ بنتا ہے آگاہ رہے کل ایسا نہ کہنا کہ مجھے خبر نہ ہوئی کیونکہ جھوٹا عذر اور بہانہ کل نہیں سنا جائے گا زینگرہ یہ حقیقتیں ہیں حقیقتیں ہیں ہمیں ان حقیقتوں کو جان کر اپنے اعمال کے دار رفتار گفتار کی اصلاح کرنے کی اشد ضرورت ہے اور برے گناہوں سے گناہ گناہوں سے بروقت اور فوراً توبہ تائف ہونے کی اشد ضرورت ہے کیونکہ توبہ ہے جو انسان کے گناہوں کو سچی توبہ گناہوں کو توح ڈالتے ہیں اللہ کے رحمت کا موجب بنتا ہے تو لہٰذا اپنی زندگی کو سچائی کی بنیادوں پر قائم و دائم رکھو ہاں جی یہ نشہ یہی عظہ نگر میں اپنی زندگی کو سچائی کی بنیادوں پر قائم و دائم رکھو تاکہ آپ کی آخرت سنوار سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک وکاروں اور سچوں کے ساتھ ہے اس کی رحمتیں انہیں کے ساتھ ہیں نہ کہ ظالموں چوروں مجرموں غاسبوں فاسدوں مشرکوں شروقاروں اور فاسق و فاجر لوگوں کے ساتھ ہیں ہاں جی تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رحمت اس کے انعامات اس کے لطف اس کے نبی کی شفاعت اس کے باشی یہ سب ہمیں انہیں لوگوں کے دار ہیں جو اس راستے میں چلنے کی کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے خود کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کیا روکا ہاں انہوں نے اپنی ایمانیت کے اصلاح کی اور, اور اللہ کے راستے پر چلتے رہا یقیناً ان, ان لوگوں کے لیے سادت کی امید کی جا سکتی ہے تو ان جو لوگ آنکھیں بند کر کے توبہ طائب بھی کیے بغیر شو و روس گناہوں میں غرق ہو حرام خوری میں غرق ہو فشق و میں غرق ہو تو آزاد نگر مجھ سے یقین ہونا چاہیے میرے انجام ٹھیک نہیں ہے کیونکہ انسان کی جو ہے نا حال مستقبل کے حقائق کرتا ہے اگر آپ کا حال اچھا ہے اگر آپ ابھی صاب ایمان ہے طاغ ہے تو امید کی جاتی ہے کہ آپ کا مستقل بحمت بھی اچھا ہو اگر آپ کا حال ابھی خراب ہے آپ اس کو ہجور میں غرق ہے گناہوں میں غرق ہے ہاں جی اور حرام خوری میں غرق ہے طرح طرح کے ہاں جی بتاؤت کو مرتکب ہے شرکۂ عملیات کو مرتکب ہو اللہ رسول کی تعلیمات سے دور باغ رہے ہوں تو پھر یقیناً کہ اس کے مستقل جو ہے خطرے میں ہے کہ اللہ کسی پر رحم کرے اس کو توبہ کے توفیق دے اور اس کو سنبھالنے کی توفیق دے, دے تو بچ سکتا ہے لہذا ذہنگامی نگرامی یعنی گناہ ہے جو انسان کو قبر کو جہنم کی گاٹھیوں میں سے گاٹھی بنا دیتے ہیں چھڑکیاں اور بطت عقائد ہیں جو انسان کو جہنم کے اس کی قبر کو جہنم کی گاٹھیوں میں سے گاٹھی بنا دیتے ہیں لہذا ہمیں اپنے اعمال عقائد کے اصلاح کرنا چاہیے تاکہ ہمارا عبادیگر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک بادشاہ بن با جائے دعاقت کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کے اور تمام مومین امنات مسلمات کی خبر کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، امتیوں کی خبر کو محمد عالم محمد کے دوہ کی قبر کو پروردگار دگارہ کی کے باغات میں سے بخشا کرا دے اور جہنم کی گاٹیوں میں سے گاٹی واقعہ ہونے سے ہم سب تیرے درگاہ عظمت میں بجاہ محمد و عل محمد پناہ مانتے پروردگار ہم صاحب کو خاتمہ بالخیل ہونے کی توفیہ تہم ہم سب کو دنیا سے جاتے ہوئے ہاں جی ہماری زبان بھر کل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ جاری ہو اسلام پہ ہم معرف ہوں مؤقیت ہوں اور اپنی کوتاہین کو اسے ادراک و اللہ سے استغار کرتے ہوئے بخش مانتے ہوئے آخرت کی طرف اس کا سفر پرمندیگر ہم سب کی توفیقات میں نیک کاموں کی توفیقات میں اضافہ اور گناہوں سے اشینا کے ہم سب کو توفیع آمین